نحمده ونصليه ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين عنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين امنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي للميه وآله صلى الله عليه وسلم رسول حمد و سلاب کے بعد محزت سامین نے کرام رفیع ملت تمام تعریف تمام تر محاصل و محام صرف اور صرف اللہ مفد لا شریف کے لئے ہے ابتدائی دور اسلام جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہو اور رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کی کاوشیں جاری رہیں جب مسلمانوں کا حلقہ وسیع نہ تھا مسلمانوں کی طاقت طاقت کے طور پر اب وہ مضبوط نہ ہوئے تھے تو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر کوئی کافر برائے راست الجھ جائے تو اس سے بحث و مباحثے کی بجائے اپنا راستہ اختیار کریں انہیں چھوڑ دیں اور اگر کوئی رشتے دار کافر ہو تو اس سے الجھے نہیں یعنی بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے اور باپ کافر ہے یا باپ مسلمان ہے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو اس وقت شریعت متارا نے اجازت دی تھی کہ آپ ان سے الجھے نہیں بلکہ لکم دین کو دین تم کو تمہارا بھی مبارک ہو ہم تمہارا بھی مبارک ہو گویا کہ جب تک اسلام نے قوت نہیں پکڑی تو اللہ کے حبیب پر ایسی آئے کریمہ کا نزول نہیں ہوا بلکہ مطلق اجازت رہی کہ اگر ان کے رشتے داروں میں کوئی کافر ہوتا تو اس سے لین دین کر لیا جاتا اس سے گویا کے بھائی چارگی کی فضا کو گرم کر لیا جاتا لیکن جب مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی مسلمان اس مقام پر آ گئے کہ اب کافر اگر پہاڑ کے ماند ہوں تو مسلمان طاقت کا سیلاب بن کر اس کو کیلے سے اکھاڑ کی کر تو یہ جب معیار مسلمانوں کی کیفیت کا بن گیا تو اب اللہ رب العزت میں ارشا فرمایا کہ بس پہلے تو تمہیں ان سے رشتے داری رکھنے کی اجازت تھی اب تمہیں اجازت نہیں اب جو کافر ہے بد مذہب ہے مشرک ہے اس سے تمہیں اجازت نہیں کہ اللہ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم اب تم ان سے رشتے داری رکھو تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے رشتے داروں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنے عزیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ بات کوئی عقل میں آنے والی نہیں گویا کے احکام کے بعد جب لوگ چینی گویا کرنا شروع کر دی رب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب الدیب روف رحیم افضل و تحید کے قلب کثیر پر آیت کا نظر فرمایا کہ یا ایدین آ منو اے ایمان والو لا تباحم و احوان اکم ان کو اپنا دوست مت بناؤ چاہے وہ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بھائی ہوں تمہارے رشتے دار ہو مولا کب دوست نہ بنائے تو اللہ شاہ پرماتا انتخب القفر عل ایمان اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہو ایمان والوں دوست مت بناؤ واسطہ مت رکھو تعلق مت رکھو ان لوگوں سے جو ایمان کو کفر سے زیر مانے اور کفر کو ایمان پر ترجیح دے چاہے وہ تمہارے باپ ہوں چاہے وہ تمہارے بھائی ہوں چاہے وہ تمہارے رشتے دار ہو شریت مطالعہ نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ بد مذہبوں کے ساتھ ترک مبانات کی حرمت بیان کر دی کہ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہ میرے والد صاحب ہیں تو میں ان سے رشتہ داری کے پہلو کو گرم رکھوں تو میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ عرص کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کے عبد خرید لیا ہے اب اللہ رک العزت جس پہ رشتے کا حکم فرمائے گا ہم اسی سے حکم رکھیں گے کیونکہ ہماری محبت ہماری رشتہ ہماری الفت ہمارے پنام تقاضے اللہ حرکال عزت کے رضا کے ساتھ منسلک ہے جہاں پر اللہ رکت کا عزم ہوگا ہم اسی سے رشتے رکھیں گے اسی آئے سے سے علماء نے مسئلہ ثابت کیا کہ مذہبی رشتے مذہبی رشتے نصبی رشتے سے زیادہ قوت اور اہمیت رکھتے ہیں مثلاً دیکھیے رشتہ داری کے طور پر میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں نصبی لیکن مذہبی رشتہ ہے اور ہم دین کی فام و تفہیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو یہ رشتہ نصبی رشتے پر غالب ہے یعنی باپ بیٹے کے رشتے پر یہ رشتہ غالب ہے جو مذہبی رشتہ ہوتا ہے اس لیے کہ کل قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا بیوی بی شوہر سے بھاگے گی لیکن اگر کوئی رشتہ کہاں آئے گا تو وہ مذہبی رشتہ ہوگا اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہہ دیا کہ تمہاری رشتے داری کہاں پر ہونی چاہیے تمہاری رشتے داری اہل ایمان سے ہونی چاہیے اگر کافی بد مذہب تمہارا باپ ہو تمہارا بھائی ہو تمہارا رشتے دار ہو تو اے مومی ہو تم اپنا رشتے دار نہ بناؤ اپنا ساتھی نہ بناؤ ہم اپنا ہمراز نہ بناؤ قرآن مجید فقان حمید نے اس حایت کریمہ کے اندر ان تمام کو گیا کے بیان سرمایا پھر مزید تشریح کے لیے مزید تاکیب کے لیے مزید کے لیے اب ایک ایک رشتے کو بنوایا جا رہا ہے اے کہہ دیجئے حکم اگر تمہارے باپ وہ اب نا حکم دیکھیے یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن مجید فقان حمید لمبے کلام کرنے سے اور ایسی بات جو ایک جملے میں سمجھا دی جائے اس کو کل تملے میں بیان کرنے سے پاک ہے کیونکہ عربی زبان میں اس شخص کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے جو فتح اور بلاغت کا امام ہوتا ہے یعنی یوں اس شخص کو بہت بڑا عالم جانا جاتا ہے جو سمندر کو کوزے میں جمع کر کے سامنے اب ایسا شخص کہ جو بہت ایک ہی واقعے کو جس کو دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے اس کو جو آدھے گھنٹے میں بیان کرے تو عربی فتحت میں ایسے شخص کو قابل تسلیم وہ نہیں کیا جاتا اور ایسے شخص کو ماہر کلام نہیں مانا جاتا بلکہ اسی شخص کے سامنے عربی عربی گویا کے اوقلا اور وہاں پر ان کے بڑے فصیدان اس کے سامنے گھٹنا ٹیکا کرتے تھے جو بڑے بڑے گویا کہ گھنٹوں کی بحث کو گھنٹوں نہیں بلکہ لاکھوں سال کی بات کو ایک جملے میں بیان کر دیا اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ترنا امتیاب ہے قرآن مجید کے سامنے بڑے بڑے کفار قدم اس لیے ٹیک دیے اور گھٹنا اس لیے رکھ دیا کہ قرآن مجید فرقانی حمید اتنا وسیع کلام ہے کہ یہ کروڑوں سال کی بات کو ایک جملے بیان کر دیتا ہے اب آپ یہ ذہن رکھ لیجئے کہ قرآن مجید لمبے کلام سے پاک ہے یہ بات کو طول نہیں دیتا جو غیر فساحت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو کافلوں کے دل میں گھر بتایا تھا وہ یہی کہ اپنی فضاحت کی وجہ سے اپنی قابلیت کی وجہ سے قرآن کے صورت کے نظم کی وجہ سے اس کے نثر کی وجہ سے گویا کے کافر یہ چہلے پر پنچ جاتے تھے کہ ایسا کلام کوئی بڑے سے بڑا شاعر نہیں بنا سکتا ہاں یہ ضرور خالد حقیقی کا کلام کیونکہ اس دور میں شعر شاعری کا شاعر شاعری کا بڑا دور بارہ تھا شخص کو قابل قبول تسلیم کیا جاتا مہارت حاصل کرتا اور گویا کے نظم کے ساتھ اپنے کلام کو بیان کرتا لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے نظم کے ساتھ فتح کے ساتھ کافی کے ساتھ پوری پوری صورتوں کا نظور ہوا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ان کے بڑے بڑے دن رہ جاتے تھے کہ یہ کرام قسطہ ہے کہ جہاں پر ایک جگہ پر بات ہو رہی ہے جوانی کی تو دوسری جگہ پر بات ہو رہی ہے موت کی کہ دوسری جگہ کی ہو رہی ہے تو تیسری جگہ کبر کی ہو رہی ہے اور تمام جملوں کے ساتھ ایک ہی لفظ ہے جو زبر کے ساتھ بدل جائے تو کچھ مانا ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگ جائے تو کچھ مانا ہوتا ہے پیش لگ جائے تو کچھ مانا ہوتا ہے یعنی کے ساتھ دکھنے کے لحاظ سے وہ لفظ ایک ہے لیکن آرام تبدیل ہوتے ہیں حرکت تبدیل ہوتی تو تبدیل ہے تو مانا تبدیل ہو جاتا ہے تو کے سامنے کافر حیران تھے اس طرح کے دیکھیے نمازوں میں قاری حضرات بے شمار صورت پڑھتے ہیں جس کا نارا آپ کرتے ہیں وضحا ووجبك عائل فاغنى", فأما اليكيم فلا تintsحر وأما الثائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك تحدث فقصدع ووجبك عائل فاغنى فأما اليكيم فلا تنهر وأما الثائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك تحدث تو وہی نظم اور نثر کے انداز کو ملحوج رکھا گیا ہے توحید کا پیغام بھی دے دیا گیا انبیاء کی شان کو بیان کر دیا گیا اپنی حقانیت کو بیان کر دیا گیا اور عرب کے قبیلوں پر جو شعر شاہی اور فطاحت کا دھوت سوار تھا قرآن مجید نے اپنی فتحت کے ذریعے ان کے تمام استقبال کا کلا خبر کر دیا اور بتا دیا کہ اگر یہ کلام کسی شاعر کا ہوتا تو اس کی فطاحت ایسی نہ ہوتی یہ کلام رب رب نازوال کا ہے کہ جس کے کلام میں ایسی فطاحت ہے ایسی بناوت ہے کہ جو عرب کے بڑے بڑے شوہرا اس کی نثار لانے سے قاطر تھے سرکار نے بار بار چیلنج فرمایا کہ ایک سورت بنا کر لیا ہو. دس سورتیں بنا کر لے آؤ لیکن بڑے بڑے فتحات ان سے گویا کہ کے پہ. تو مختصر آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید لمبے کلام کرنے سے پاک ہے جو بات ایک جملے میں بیان کی جاتی ہے اس کو زیادہ جملے میں بیان کرنے سے قرآن پاک ہے لیکن اب مومنین کے صلاح کا مسئلہ ہے اب مومنین کے امام کے صلاح کا مسئلہ ہے قرآن یہ بھی کہہ دیتا اے ایمان والو تمہارے رشتہ دار اور تمہاری ہر چیز اگر اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں پیاری ہو گئی تو اللہ کا دام آئے گا یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے انسانیت کی عقل کو اس کے فطرت کو اس کے امداد کو جھنجور ہوئے اس کے دل کے ساتھ جو اس کے لخدی رشتے جڑے ہوئے ہیں جس کے ایک رشتے کو ہلا دینے سے اس کے پورے وجود میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت وہ ایک ایک رشتے کو الگ الگ بیان کر کے بتاتا ہے کہ کچھ ان کا نہ آبا حکم محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ وہ ابنا اگر تمہارے بیٹے وہ اخوانکم اگر تمہارے بھائی وہ ازواجکم حکم اور تمہاری بیویاں وہ عشیرت حکم اور تمہارا رشتے دار وہ اموالف تمہا اور تمہارا جمع کیا ہوا و مال وہ تجارت بخشورہ کتابھا اور تمہارے تجارت کے تمہارے بزنس کا وہ مال جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے اور قران کہتا ہے وہ مسالکو وہ وہ مسالکو تردونها اور تمہاری وہ چیزیں تمہارے پکے پکے خوبصورت محلات تمہارے گھر تمہارے ماں تمہارے بھائی تمہاری بہن تمہارے رشتہ دار تمہارے عزیز و اقارب تمہارا مال تمہاری تجارت کی اشیاء تمہارے پکے پکے مکارات یہ سارے کے سارے اللہ فرماتا احب علمی من اللہ و فی ہی و وجہاد ہی و اگر یہ اللہ اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ افضل ہو گئے اور تم نے ان تینوں سے زیادہ ان چیزوں کو پیار کیا اللہ رسول جہاد زیادہ باپ سے پیار کیا اللہ رسول جہاز زیادہ بھائی سے پیار کیا اللہ رسول جہاز زیادہ بیوی سے پیار کیا اللہ رسول جہاز زیادہ مار سے پیار کیا اللہ رسول جہاد سے زیادہ اگر تم نے تگارت سے پیار کیا تو اللہ رب العزت رشا فرماتا ہے فطرت رسو سب اللہ عمر تو انتظار کرو اللہ کا ذا والا ہے اللہ, اکبر، اللہ رب العزب مسلمانوں پر حجت قائم کرتا ہے اور کہتا ہے پھر یاد رکھو اللہ کا جات تم پر آنے والا ہے اور, اللہ, قوم اور اللہ فاسق قوموں کو راہ نہیں دیتا اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا نکلا اس کا یہ نکلا کہ ہماری داری ہماری دنیا میں تقاضے وہ اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے گویا کے مطابق ہو اگر وہ چیزیں وہ رشتے وہ پیاری چیزیں اگر ان تینوں چیزوں کے درمیان ان تینوں اشیاء کے درمیان آڑ بن رہی ہو تو ہر چیز کو ختم کر دیا جائے اور سب سے پہلے اللہ کی محبت کو فوقیت دی جائے اس کے حبیب کی محبت کو فوقیت دی جائے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے الائ کریمہ الحق کے لیے ہمیشہ اس کی راہ میں جان کا نظارہ پیش کرنے کی خواہش کو کل میں زندہ رکھا جائے یہ ممین کے صفات ہے اور جو شخص ان تین چیزوں کو نہیں رکھتا تو اللہ بولی درشا فرما آتا ہے تحقیق اس پر اللہ کا لابھ آنے والا ہے یہ آیت کریمہ میرے عزیزوں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا آخر میں پھر اس کا تریمہ پیش کرتا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنیے سونے سے پہلے جب آپ لائٹ بند کر لیں بستر پر لیٹائیں آگ بند کر کے اس آیت کے ترجمے کو ذہن میں دہرائے کہ ہم ایمان مکمل ہے ہم کہاں پر ہے اللہ نے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے اس معیار پر ہم اترتے ہیں میں ترجمہ پڑھتا ہوں اللہ رب العزت اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رشاد باری تعالی ہوتا ہے محبوب چاہے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار تمہارا جمع کیا ہوا کمائی کمان اور تمہارے تجارت کے سامان جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے تمہارے پکے پکے خوبصورت مکانات اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہم جہاد کرنے سے افضل ہو گئے تو یاد رکھو اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا میرے عزیزوں یہ اس کا ترجمہ ہے یہ الحمدللہ للہ ہمارے لیے حجت ہے کل قیامت کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے مولا ہمیں پتا نہیں تھا کہ کیسا ایمان لایا جائے ہمیں پتا نہیں تھا کیا طریقہ تھا قرآن مجید قرآن حمید نے حجت قائم کر دی ہے کہ یہ طریقہ ایمان کا ہے اگر اس طریقے سے حق کر کوئی ایمان کو ایمان کہے تو اللہ کی دربار میں وہ ایمان نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں وہ ایمان نہیں ہے ایمان وہی ہے کہ ہر چیز کو اللہ کے رسول کی محبت پر نشاور کر دی جائے کیونکہ اللہ کی محبت اس کے حبیب کی محبت ہے اس کے حبیب کی فرمان داری ہے اور یہی درخت گویا کے تعمیر کے اطبار سے ملتا ہے اس گویا کے سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ایک دوسری صورت مبارکہ سے کرتا ہوں اٹھائیس سو پاری میں جا کر اللہ رب العزت میں اسی موضوع کو کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو نہ سیریس انداز میں سنے اور دل کے کارنوں سے سنے کوئی ایمان کا مسئلہ ہے اور اس میں ہم اپنے ایمان کی کمزوریوں کو آج یہ درد سن کر اس کو درست کر سکتے ہیں اس کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں تب اس سے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے اور ہائے ہائے پھر اللہ سے کہا جائے کہ مولا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے اب نیکی کریں گے تو جو دن نکل گئے وہ نکل گئے تو کیوں نہ آنکھ ہمارے جسم میں روح موجود ہے ہمارے سامنے اللہ کا طلاق موجود ہے کیوں نہ ہم اپنے باطن کی صلاح کر لیں کیوں نہ ہم اپنے ایمان کی صلاح کر لیں آئیے میں اس آیت قریمہ کو دوسری جگہ سے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ ہر کل میں اس محوم کو واضح طور پر بیان فرمایا. کچھ لوگ کہنے لگے محمد تنہا رہ جائیں گے والدین کو چھوڑ کر ان کے پاس آئے؟ ان کے پاس کھانے کو نہیں پینے کو نہیں کچھ نہیں اللہ رب الزت فرما محبوب نہیں بہت سے لوگ تیرے پیارے سے ہیں کہ تو اشارہ کر دے تیرے اشارے پر وہ اپنی گردن سے पर پر قربان کر دے اور خدا کی قدم کی آئب کا حضور ہوا حضرت سیدنا راسدی کے اکبر سرکار کی بارگاہ میں گئے ہاتھ میں تلوار تھی عرض کی حضور اجازت دی کہ اپنی گردن ابھی کاٹ دوں آپ کہیے اپنی گردن ابھی کاٹ کے اپنے قدروں میں رکھ دوں میری یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا را کے اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا یہ ایمان کی نشانی کہ حدور آپ اشارہ سنائیے یہ تلوار ہے اور یہ میری گردن ہے اگر آپ ابھی اجازت دیتے ہیں تو میں ابھی گردن سار دیتا ہوں تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ جو سرکار کی اسلام آیت کا کمزور ہوا کہ وہ ایسا ایمان تباہ محبوب ان سے کہو کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ آپ کے صحابہ نے لایا ہے وہ صحابہ اکرام کی زندگی ان کے اوتار ان کی سیرت قرآن فرقان حمید کی عملی تفسیر ہے تو اب دیکھیے صحابہ اکرام نے کیا کیا اور اللہ رب العزت نے السلام کی دل جوئی کے لیے اور آپ کے بویا کے مقام کو بیان کرتے و اللہ فرماتا ہے لَا نمنخوا تو اللہ و رسول محبوب یہ سن لیجیے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جو آخرت پر ایمان لے آئے اور آپ پر ایمان لے آئے تو بس جس نے آپ پر ایمان لایا آپ کے رب پر ایمان لایا قیامت پر ایمان لایا ہے نا تو محبوب وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں وہ آپ کو چھوڑ کر جائے گا نہیں اس لیے کہ یو وا تون نمن خا تملہ وہ ان سے محبت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں لیکن جو تجھ پر ایمان لائے جو اس پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے جو لایا ہے محدود تو وہ کبھی آپ بے فکر ہو جائے وہ کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتا جو بہادون امن ہلحا رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی نے ہمیشہ اپنے جگر کو اپنے دل کو گرم رکھتے اور محبوب وہ اس سے کبھی دوستی نہیں رکھ سکتا چاہے وہ, وہ کانو آبا ہوں وہ ان کے باپ قرآن کہتا ہے اور ابنا ہوں چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں قرآن کہتا ہے وہ احمان ہوں چاہے وہ ان کے بھائی ہوں او سیرت ہوں چاہے وہ ان کے رشتے دار ہو محبوب جو مجھ پر ایمان, لے آیا. تجھ پر ایمان لے آیا قیامت پر ایمان لے آیا محبوب بے فکر ہو جاؤ یہ ان سے محبت نہیں کرے گا جو تمہارا دشمن ہے چاہے وہ دشمن اس کا باپ کیوں نہ ہو اس کا بھائی کیوں نہ ہو اس کا بیٹا کیوں نہ ہو اس کی دیدی کیوں نہ ہو اس کا رشتے دار کیوں نہ ہو اگر تو ملنا چاہیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے اللہ رب العزت عرشہ فرماتا ہے حبیر یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور روح ان کی مدد کر دی ہے اور دیکھیے اللہ رب العزت نے آج ارشا فرمائے اور گویا کہ انہیں باغوں میں لے جایا جائے, جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ربی اللہ انہم و ان اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے شیو قرآن کہتا ہے اللہ صحابہ سے راضی ہے اگر تم چاہے جتنی مغلزات بکو قرآن کہتا ہے ربی اللہ انہم و ان اللہ صحابہ سے راضی ہے اور یہ اللہ سے رابی ہے اللہ کا خزب اللہ اور یہ اللہ کی جماعت ہے الا حزب اللہ ان خزب اللہ اور اسلو اللہ ہی کی جماعت جو ہے وہ پلہ پانے والی ہے. تو یا کریما ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑا سرمایہ حیات ہے اس میں دیکھیے بات میں اللہ رب انعام اتا فرمایا جو اپنے ماں باپ رشتے داروں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کے دلوں میں ایمان کو رش کر دیتا ہوں اور میرے امام محدس بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش پیدائشی کلوان سے نکلتی ہے بارہ سو بہتر اس کی عدد بارہ سو بہتر ہے اور فاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ اسی آئے تکریما کے اگر آداد نکالے جائے اور وہ بنتی ہے اور خدا کی قسم ان کی سیرت پڑھی جائے تو آئے تکریما کی امر تفسیر ہے جب تو فرماتے دشمن احمد کو شدت کیجیے اس آیت کا جواب گویا کہ آب شاہد کا ترجمہ ناتیہ کلام میں کرتے اور کہتے کہ سمن احمد پر شدت کی دیئے ارے ملہدوں کی کیا مرمت کیجیے گیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی فرماتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور فرماتے ہیں کہ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی تم نے اے کریب لکمائے تر کھلائے چھو آپ فرماتے ہیں حبیب آپ کی محبت کا تقابا یہ ہے کہ کروں تیرے نام تیرے جا فرا ایک جا دو جہاں فرا دو جہاں کے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ فرمائیے ان اشار کا جو ترجمہ آنے حضرت قرآن کی آیتوں کا کیا ہے ان اشار پر کو ایک ترجمے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مرائے کریم ہم تیری راہ میں اپنا تن من دھن اولاد سب قربان کر دے اور اس مقام پر آ جائے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے میں دنیا سے مسلمان گیا تو میرے عزیزوں یہ ایمان کے تقاضے کو بیان کیا گیا اور بڑے واضح انداز میں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھ کر تم مومن نہیں بن سکتے بن پینٹے کا لوٹا بن کر تم مومن نہیں بن سکتے سلح کلیت اور ملی ایک جہتی کی فضا کو گرم کر کے تم مومن نہیں بن سکتے برادری کے چکر میں آ کر حق کو چھوڑ دو تو یہ مومنین کا شعار نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہر وہ چیز جو تمہارے نزدیک ازیت ہے اس کو رسول کے قدموں پر نشھاور کرو اور رسول کی عظمت کو ہر جگہ پر بیان کرو حضرت عمر جیسی شخصیت جب سرکار کی بارگاہ میں آتی ہے وہ عمر جن کے اشارے پر زمین سے زلزلہ ختم ہو جاتا ہے وہ عمر اگر جناب میں سورج کو دیکھے تو سورج کا وہ عمر جب تحریر لکھے تو سوکا دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ اس واقعات سے اس کرامت سے ان کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سرکار فرماتے میرے پیارے مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے مجھے کتنا چاہتا ہے عرض کی حضور اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز آپ پر فدا کرتا ہوں سرکار نے فرمایا عمر یہ تو کامل ایمان کی دلیل نہیں حضرت عمر کو جب یہ کلام آپ نے سنا کہ کامل ایمان کی دلیل نہیں بار دائیں مستقبل عرض کی حضور کامل ایمان کیا شہر ہے بخاری شیخ جدید سرکار نے کیا فرمایا عمر سن کامل ایمان یہ ہے سرکار نے حکاب کو عمر سے کیا تھا لیکن قیامت کے مسلمانوں کے لیے یہ ذریعہ اور فرمایا اور گویا کہ نشان بن گیا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہی ہی ہی ناسیہ اے لوگو تم میں سے وہ شخص جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام چیزوں کو اپنے باپ کو اپنے رشتے داروں کو اپنی عزیز چیزوں سے زیادہ مجھے عزیز نہ کر لے تو حضرت عمر نے حضور اب یہ جان تھی وہ بھی آپ پر قربان ہے اب یہ جان تھی وہ بھی آپ پر قربان ہے اور تجیدو کے تحت اللہ نے جو آئے تاریخ حبیب جو تج پر ایمان رکھے مجھ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے تو آپ بے فکر ہو جاؤ اب وہ ان سے دوستی نہیں کر سکتا جو تیرے دشمن ہیں جو میرے دشمن ہیں حبیب چاہے وہ ان کے باپ ہو بیٹے ہو تو اس ایت کرما کے نزول کے مسلم علما نے یہ کہا کہ حضرت عبید جلر کے میدان نے اپنے پاس جلر کو قتل کیا اور کا حضور دیکھیے میں نے آپ پر ایمان لایا ہے جنگ پدر کے اندر جب بدر کے قیدیوں کو پکڑ لیا گیا تو سرکار نے اسلات اسلام نے پوچھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے شیعہ کہتے ہیں حضرت حضرت عمر کے ایمان پر تنقید کرتے ہیں الفاظ بلّہ عمر بہت بڑے صاحب ایمان تھے تقیہ باز نہیں تھے اس لیے تو جنگ بدر کے میدان میں سرکار کو مشورہ دیتے ہیں اور عرض کرتے حضور اگر آپ یہ پوچھیں ان کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے تو ان کافروں کو کھڑا کریں اور مسلمانوں کو کہیں کہ ان میں اپنے رشتے داروں کو تلاش کریں اور جو کافر رشتے دار مل جائے نا تو پکڑ کر اس کو آپ کے سامنے قتل کریں پکڑ کر قتل کرے اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ وہ کافر ہے ہم مومن ہے اس کو قتل اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ آپ کا دشمن ہے حضور پتا چل جائے گا کہ آپ پریمان دشمیر لایا ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سوچ سے صحابی صراط السلام کی ساتھ صحابہ صراط السلام خوش ہوئے اور اپ نے تبسم فرمایا اس کی تمدید فرمائی اور واقعہ تباہ ہے جنگ اواد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہ حضور دیکھیے میں نے اپنے ماموں قتل کیا اس لیے کہ وہ اپ کا دشمن تھا۔ اس لیے کہ آپ کا دشمن تھا اور حضرت ابو بکر کو دیکھیے بخار شریجی ہے حضرت عبدالرحمٰن جو آپ کے دیکھے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ بدر کے نیدان میں ابا حضورہ بار بار میری تلوار کے نیچے آ گئے لیکن میں آپ کو والد سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا دیکھے تم نے تو مجھے والد سمجھ کر چھوڑ دیا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میں اسلام کا مخالف سمجھ کر تیرے سر کو تیرے جسم سے جدا کر دیتا یہ صحابہ کرام کا طور طریقہ ہے جب تک یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں جذبات میں نے کہا برگروں کو جذبات نہیں آتے ہوں گے مومنوں کو آتے ہیں اس لیے کہ جذبات ایمان کا ایک خاص حصہ ہے جس وقت جذبات ختم ہوتے ہیں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے ایمان میں شدت شرط اول ہے ایمان میں شدت نہ ہو ایمان کے مسئلے میں جذبات نہ ہو وہ ایمان نہیں پھر منافقت ہوتی ہے حضرت عمر بھی اللہ و تعالی کو دیکھیے کہ حضور بلائیے ان کا اپنے رشتے داروں کو اور صحابہ سے کہیے کہ رشتے داروں کو تراش کرے ان کی گزن مارے کی فسلہ نہیں ہے، یہ جذبات جب نش پر آتے ہیں تو اس کو فضول جذبات کہا جاتا ہے لیکن جذبات جب خیرت اور دین کے مسئلے پر ہوتے ہیں تو جذبات کو جذبات نہیں بھی امام کہا جاتا ہے تو لہذا کسی کی صلاحیت کو اس طور پر رب کر دینا کہ جذباتی گفتگو کرتے ہیں تو دعا فری یہ جذبات ہم اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں اس جذبات کا ہمارا خاتمہ ہو یہی وہ جذبات ہے جو مومن کو منافق سے ممتاز کرتا ہے یہی وہ جذبات ہے جو مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے یہی وہ جذبات ہے کہ کل میشر میں ایسے جذبات ایمان کو مصطفی میں قریب بلائیں گے کیوں اور کہیں گے پیارے نے میرے لیے اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا تو نے میرے لیے اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دیا تو آ, آج اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے نے سب کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے آج اللہ تجھے اپنے عرض کے سائے کے ہے حدیث ہے اس موقع پر موجود ہے گے ان کا مقام اتنا بڑا ہوگا اتنی ان کی عزت افزائی کی جائے گی اس سے اندازہ لگائیے انبیاء کرام ان کو دے کر گرفا کریں گے, فش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ کون ہے نورانی نمبروں کو بٹھایا جا رہا ہے فرشتے خدام ہے اتنی عظمت ہے اللہ اکبر تقریب اسماعیل نبی بلی شہید سب اللہ کے سامنے ذرہ کم تر ہے چھ دلیل ہے ماد اللہ ہم نے کہا دیکھو اللہ کا ایک ادنا بندہ جو نبی بھی نہیں ہے رسول بھی نہیں ہے اس کی عزت تبدیلی اللہ کیسی کر رہا تو وہ آپ کے مذہب میں ایسا ہوگا اسلام میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کو چاہتا ہے اللہ اس کی اسلام میں عزت افزائی فرماتا ہے اس کی عزمتیں بیان کرتا ہے اس کو عظمت دیتا ہے. اکرام کہیں گے مولا یہ رسول ہے اللہ یہ تو دیکھیے نہ رسول ہے نہ نبی ہے اللہ سے پوچھیں گے مولا یہ کون ہے اللہ رب اللہ کیا فرمائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں محبت میرے لیے کی تھی دشمنی میرے لیے کی تھی یہ وہ شخص ہے جو اللہ بفلا پر عمل کرتے تھے یعنی ان کی محبت کا تقاضا میری ذات ہوا کرتی تھی اگر کسی سے سلام کرتے تو اس نیت سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہے اس لیے گفتگو کرتے تو اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ نہیں محب ہے اس لیے اگر کسی سے لہن دہن کرتے تجارت کرتے تو ان کا سبب کیا ہوتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ نہیں محب ہے تو ان کے تمام تقاضے میری محبت کے تحت تھے تو لہٰذا انہوں نے میرے نام کو اللہ اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے آپ کو چاہے کچھ لوگ کیونکہ صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر منافقین ہنستے تھے اس دور میں اس دور میں بھی آپ کے جذبات کو دیکھ کے ہنسیں گے تو آپ منافقین کی پرواہ نہ کریں آپ منافقین کی پرواہ نہ کریں اپنے ایمان کو دیکھیں یہ منافق آپ کے کیا کام آئے گا یہ آپ کی محبت یا آپ کا جذبہ یہ آپ کی شدت کر رہے ہیں یہ آپ کے کام آئے گی اگر وہ آج دس لاکھ روپے دے بھی دیتا ہے دس لاکھ ہاتھ میں لیے روح نکل گئی تو کیا فائدے کی وہ پیسے اگر بنگلہ دیش دیتا ہے روح نکل گئی تو کیا فائدے کے وہ پیسے لیکن آپ نے پیسے اس کے بو پر مار دیے اس کی شہرت عزت کو اس کے بو پر مار دیا اپنے نفس کے نہیں اس لیے کہ رسول اللہ was oh. at وہ اللہ کے اولیاء کا ہوتا ہے اپنے کابا کی قسم روح بھی جھومتے ہوئے آپ کے جسم سے نکلے گی اور فرشتے بھی آپ کے سامنے سلام کریں گے کہ سلام ہو ایسی نفیس روح پر کے زندگی میں اس نے جو عرصہ گزارا ہے وہ اپنے محبوب بندوں کی اللہ کی محبت کے لیے گزارا تھا دشمنی کی تھی تو اللہ کے دشمنوں سے کی تھی تو دعا فرمائیے اللہ منافقوں کے تانوں اور انسوچ سے ہمارے قدم لڑکھائے ایسے مغل دات محفوظ ہم ہمیں جل جان کے ساتھ شدت کے ساتھ اللہ کے محبت بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی اور اللہ کے رسول کے گستاخ منافقی شریک زندیوں کے ساتھ نفرت کرنے کی توفیق محمد فرمائے اور یہی ورثہ ہماری آنے والی نسل در نسل جو قیامت آئے گی اس تک قائم فرمائے ایک دفعہ ضرورت پڑی یہ مسئلے کو میں نے زور و شور سے اس لیے بیان کیا کہ ایمان کے ساتھ تعلقہ تھا خدا نہ اس مسئلے کو سونے سے پہلے کیونکہ بندے کا زینڈ صاف ہوتا ہے یہ شہری کرنے کے بعد یہ شہری میں سے پہلے اس مسئلے کو دہرائیں گان الدین فرماتے ہیں کہ جب تنہائی کے اندر جو شخص آیت کریمہ کے ترجمے کو دہرائے اور اپنے دل میں اتار کر اپنے زمیر کو سامنے رکھ کر اس سے سوارات کرے تو وہ اپنے ایمان کی صلاح کر لیتا ہے اور اگر یہ ادا یہ فکر کیونکہ کہا جاتا ہے گروغان الدین فرماتے ہیں کئی سو سال کی عبادت ایک اور اللہ کی راہ میں فکر کرنا ایک طرف کرنا ایک طرح تو یہ فکر خدا کی قسم اگر اللہ نے قبول کر لی اور اللہ کی بار گر محدود ہو گئی تو ہمیں کوئی نیکی تو نہیں بخشوا سکتی ان فکر انشاءاللہ بخشوا دے گی کہ مولا کیسے گستاخوں سے نفرت کروں کیسے تیرے محدود سے محبت کروں تو, تو مطلب ہے تو گویا کہ کپڑے میں سمندر پیدا کر دیتا ہے تو بے جان میں جان پیدا کر دیتا ہے میرے دل میں توفیق پیدا کر دے میرے دل میں جذبات آفر اب حضرات محکم اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور موضوع کو بڑے واضح طور پر بیان فرمایا اور وہ ہے جنگِ ہونین کا سرکار علیہ سلاط السلام نے جب مکہ کو فتح فرمایا پندرہ دن مسلمان وہاں پر رکے رہے اور اس کے بعد کسی ذریعے سے خبر آئی کہ بنو ازن اور سقیب کے قبیلے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سرکار علیہ سلاط السلام نے اسی وقت تین ہزار کا دستہ تیار کیا مکہ فتح ہونے کے بعد اور کہا کہ چلو اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں سرکار مکے سے نکلے مکہ اور ٹائٹ کے درمیان ایک جگہ ہے سونے سرکار وہاں پر پہنچے تو پہنچنے سے پہلے کافر بہت زیادہ تعداد میں جو بڑے بڑے مائناس تیر والے تھے تیرا اور وہ کونوں میں گھاس لگا کر بیٹھ گئے کہ کہیں سے مسلمان آئے اور ہم ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیں چھپ کر بیٹھ گئے جیسی سرطان علی سلاسلام اپنے مختصر سے دستے جس کی تعداد تین ہزار تھی اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اب پتہ نہیں تیر کہاں سے آ رہی ہے یعنی ہر طرف سے تیروں کی یوزار ہے اس میں کئی مسلمان پیچھے ہٹ گئے کئی مسلمان پیچھے ہٹ گئے یعنی سی بات میں فلاقی پکانا ہے کہ اب یہ پتا ہی نہیں چل رہا جب مقابلہ کہاں کریں دشمن کہاں پہ ہے دشمن ہر جگہ پر چھپا ہوا ہے اور چھپ چھپ کر وہ تینوں سے حملہ کر رہا ہے ورنہ ان میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ مسلمانوں کے سامنے آئے انہیں پتا ہے تین ہزار ہوتے ہیں دو لاکھ کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ تین ہزار ہوتے ہیں دو لاکھ کو پچھاڑ دیتے سات گنا بڑا لشکر کو ہم تو پھر بھی گویا کہ کیسر کے چھوٹے ہیں اگر ہم سامنے آ گئے تو مسلمان ہمارا کیا کریں گے اور سب سے بڑی بات وہاں پر تو زید بین حریفہ سے یہاں کو تو, تو محمد عربی سب سے آ رہے ہیں یہاں تو سرکار خود جنگ میں شامل ہے وہاں پر ایک صحابی شامل ہوتا ہے تو وہ دو لاکھ پود کو پچاڑ دیتے ہیں تو یہاں تو سرکار خود ہے اب کیا ہوا گویا کہ ہر طرف سے تیروں کی ادار ہو گئی کچھ مسلمان گویا کہ میدان سے پیچھے ہڑ گئے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت کو سلام تاریخ کے اوراغ گوائے مسلم شریف گوائے سرکار علی سلاق اسلام نے اپنی فراش گوش کو دی اور دشمنی کی طرف اپنے گویا کے جانور کو دوڑایا حضرت عباس نے کہا کہ سرکار اکیلے جا رہے ہیں اور سادہ پیچھے سرکار اکیلے جا رہے تو کوئی ایسا ہو کہ سرکار اسلام کو کوئی تکلیف ملے آپ نے مل کر جانور کی گوا کی رسی کو پکڑ لیا اور ایک زوردار آواز لگائی کہ یا سامر انسار اے قبیل ہے تم کہاں جا رہے ہو محمد عربی اکیلے کی ہاتھ کے ہاتھ چلے جا رہے یہ آواز اتنی بلند تھی حضرت عباس کے بعد اتنی بلند تھی مورخین چی کہتے ہیں کہ اس آواز سے اوٹنیوں کا حمل گر گیا اونوں کا حمل گر گیا اندازہ لگائیے حضرت عباس کی آواز کتنی بڑی ہوگی تو اب بھی کافی لمبا تھا آپ نے جذبات میں سرکار جانور کی رسی کو پکڑا اور ملک کے مسلمانوں کو کہ سرکار علی نے اشراک اسلام اکیلے آ کے کسی آپ نے زور سے ایک آواز دی وہ وہاں پر رک گئے اور سرکار نے اشراک السلام کی زبان اکبر پر اور سرکار نے اشراک السلام پر جو کیفیت تھی اور آپ کے زبان سے جو کلات نکل رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ عباس مجھے چھوڑ دو میں آج کافیوں کے درمیان جا کر اپنی شگا کا مظاہرہ کروں اور سرکار کی شناخت شراب امام الانبیاء جو کن کہیں تو دنیا برباد ہو جائے اور باہ اکبر جن کے آگے پیچھے فرشتے کرنے کہ حضور اجازت دیجیے زمین الٹی کر دے حضور اجازت دیجیے دونوں پہاڑوں تم اجاز دے وہ امام الانبیاء آج میدان میں ہے حضرت اسپاس سے کہتے مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو تاکہ میں آج کافروں کو ان کا اصل مقام بتا دوں اور سرکار اصرات السلام کی زبان کو جو کلمات ہے وہ کیا ہے انا نبی جو اللہ قریب میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے میں اللہ کے نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے انا ابن عبد المطلف میں عبد المطلف کا بیٹا ہوں تم مجھے مارو گے تم مجھے میدان سے بھگاؤ گے میں عبد المتلف کا بیٹا ہوں عبد المطلب کی شجاعت کو جانتے ہونا بہادری کو جانتے ہونا جس نے ابراہ کے قدم کو کھاڑ پھینکا تھا میں اسی کا بیٹا ہوں یہی شعر اور یہی کلمہ حضرت عبد المطلف کے ایمان پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ سرکار کی سراک و سلام دے بڑے فخر سے آپ ذرا سوچیں اس وقت سرکار کے جذبات کا کیا علم ہوگا کہ جس وقت مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور ہر طرف سے تیروں کا حملہ آئے، سرکار اکیلے اپنے جانوں پہ جا رہے اور جذبات میں سرکار کی زبان سے کلمات نکلتے کافروں تو مجھے پیچھے ہٹاؤ میں عبد المطلف کا بیٹا ہوں میں اللہ کے نبی ہوں یہ جی کہنے کی دیر تھی وہ لشکر کے سارے مسلمان حضرت عباس کے کہنے پر لوٹ کر آئے اور کافروں کی عید سے عید بجا دی اور غزبائے فنین مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوئی غزبائے فنین میں مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوئی یہاں پر ایک بات اور میں آپ کروں. حضرت میں سرکار جی سلام کے سامنے حضرت عباس نے رسی کو پکڑا اور ایک دیو آواز لگائی تھی. گروہ کہاں بھاگ رہے ہو یہاں محمد رحی اکیلے جاگ کے جا رہے ہیں اور تم سب چلے جا رہے ہو لیکن اس وقت سرکار کے ساتھ جو لوگ تھے تاریخ کی اور کتابیں اس بات پر گواہ ہے نبی پاک سلطا علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت علی شیر خدا حضرت عباس حضرت علی اور بے شمار چند صحابہ کیونکہ وہ ان کا ذہن ہو گیا تھا کہ اب دشمن نظر نہیں آتا اور تیر نہیں کہاں سے آ رہا ہے اگر وہ پیچھے ہٹتے بھی نہیں تو ان کے جانور پڑھ کر گویا کے پیچھے ہٹ رہے تو گویا کے پیچھے ہٹنے پر وہ مجبور ہو گئے تو حضرت عباس نے زوردار آواز میں یا انصار کے تبیروں اور آواز کی کیا کیفیت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تو جس سے ایک مسئلہ اور واضح ہوتا ہے جو آپ نے کھڑے ہو کے سلاکو سلام پڑھتے ہو مستفا سلام علیکہ یا رسول اللہ ہم نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے نہیں تو ادب کے خلاف ہے تو کی خلاف ہے ہم نے کہا کیوں کہ قرآن کہتا کا قرآن کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرو اور تمہارا قیرہ تو حاضر ناظر کا بھی ہے اور پھر تم اتنے چیختے کیوں ہو ہم نے کہا واہ واہ میں تو سمجھا تھا کہ سلاۃ والسلام کی نصیب پر آپ کوئی دلیل لائیں گے لیکن وہی حوالہ شیو کی طرح ہوا کہ خلافت منسوخ ملنا ہے اور دلیل غنی ہے وہ جناب تو یہاں پر میں آپ کو سمجھا کروں کہ جس آئےت کریمہ سے استظام کیا جا رہا ہے نا کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرے تو ترجیمہ غلط کیا جا رہا ہے اصل یہ ہے اللہ فرمانا جب میرے نبی بات کر رہے ہوں تو تم اتنے زور سے بات مت کرو کہ میرے نبی کی تقریر پر تمہاری آواز بلند ہو جائے لیکن اگر سرکار خاموش ہو تو زور سے بولنے کی اجازت ہے اگر سرکار خاموش ہو اور زور سے بولنا بھی بے ادبی ہے تو حضرت عباس نے کتنے زور سے چیخا تھا سرکار کھڑے ہوئے تھے اور کہا یا ما شرانس آواز اتنی بڑی تھی ہم تو چھوٹی آواز میں بولتے ان کی آواز تو اتنی بڑی تھی کہ اٹھنی کا گر گیا اتنی بڑی آواز تھی صاحبہ کہتے ہمیں ایسا لگا یہ پہاڑ کے رہا یہ چٹان گر گئی ہے اتنی بڑی بات ہمارے پاس کی ہے پتا چلا نبی یہ کے سامنے زور سے بات کرنا جب گنا ہے جب تو ہے کہ جب سرکار اثرات اسلام خطاب فرما رہے ہو اگر سرکار خاموش ہو مجمع کھڑا ہو کوئی صحابی پیچھے سے چیخ چیخ کر سوال کرے تو بے ادبی نہیں اس لیے کہ مصطفیٰ خاموش ہیں اور سرکار علیہ و سلاف جب تقریر فرما رہے ہو تو بڑے سے بڑے یہاں تک کہ حضرت جبریل کو بھی براد باندھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ محبوب طبریا جب تک اپنے کلام کو موقوف نہ کرے خلقی مجاق رہی کہ آگے کلام کو جمبی دے سکے تو یہ مسئلہ تھا اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی دعا فرمائیے اللہ حرب اللہ مسئلے پر عمل کرنے کی تو ایک دفعہ محبت کے ساتھ روشی لیجیے <تصفح> <تصفح> ایک آخری مسئلے کی اس میں مدد جو درپیش ہے میں کرتا چلو جب رکھتے تو غار میں کچرا کافی تھا نے وغیرہ صاف مورخین کہتے ہیں کچھ جگہ سوراخ والی تھی تو کہیں سے کوئی مضر چیز داخل نہ ہو جائے آپ نے اپنے جسم کے کپڑوں کو پھاڑا اور سوراخ میں داخل کر دیا تھی. اب ایک سوراخ باقی رہا اس پہ آپ نے بعض علما کہتے ہیں اپنے پاؤں کا انگوٹھا بعض کہتے ہیں اپنے پاؤں کی کیڑی کو لگا دیا اور سرکار علیہ صلاح اسلام کو عرض کی کہ حضور اب آپ غار میں تشریف لے آئے یعنی جو ہو وہ مسائل مجھ پر آئے یعنی حضور آپ پہلے نہ جائیں غار کے اندر پہلے میں جاؤں اگر کوئی مضر چیز ہو تو مجھے نقصان پہنچائے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو میرے پاس آئے اگر کوئی زندگی ہے تو پہ پہلے میں گویا کہ اس کا سامنا کروں اس کو صاف کروں حضور فیراب تشریف لائے جمکار کو اچھی طرح صاف کر دیا سارے سوراخ بند کر دیے ایک سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا سرکار تشریف لائے اور آپ کے جانوں پر گویا کہ سبحان اللہ صدیق آپ کی عظمت کو سلام سبحان اللہ کس منہ سے آپ حضرت ہر رقص سید اکبر کے مقام کو گویا کہ پھینس لگانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا تو تمہاری برباد ہوگی آخر اس پر اپنے رحم کرو اور اکبر اس آنکھوں کی عظمت پر تو بھی رش کر رہے ہوں گے کہ مستقبا ڈھولی اور چہرے کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کو باق آئے گا شاری رش کر رہی ہوگی حضرت کے اکبر کی قسمت پر اللہ اکبر کے جس کی جھولی میں مصطفیٰ کا سر ہے اور سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار صلاح اسلام کی آنکھیں بند ہیں وہ پیشانی کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ گویا کے رسار کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ رش مبارک کو ملاحظہ کر رہے ہیں ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں جو آنکھیں آسمان سے برا دیتی ہے اس گویا کے آپ کے سمان مبارک کو دیکھ رہے ہیں جو گوڑا کے بری کی چیزوں کو پہلے محسوس کر لیتی ہے اس گوشت مبارک کو دیکھ رہے ہیں جو کروڑوں کی ایک سانپ نے حضرت کے اکبر کے پاؤں کو کاٹ لیا اب درد کی شدت اتنی تھی اب یہ تھا کہ اگر میں پاؤں ہٹاتا ہوں تو نبی پاک کے آرام میں خنن آ جاتا ہے تو لہٰذا آپ نے وہیں پر اپنے پاؤں کو دبا, دبا کے رکھا اور وہ ساتھ باغ و کہتے ہیں وہ حضور کی محبت میں حاضر ہوا تھا اور اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جو پاؤں لگایا اس نے کئی دفعہ کاٹا ہے تاکہ اپنے پاؤں کو ہٹا دے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کیا جب درد کی شدت بڑھ گئی آپ کے جسم پر ایک کپ کپی تاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوا وہ آنسو سرکار کو پر گرے سرکار کے چہرے ادس پر گرے سرکار آنکھیں کھلی سرکار نے فرمایا کیا ہوا ابو بکر اور اس کی حضور ایسا معاملہ ہے سرکار کی سراب و نے ان کی اہمی مبارک پر اپنا لواب دہن لگایا سبحان اللہ جس کی اڑی مبارک پر مستفات کی انگلی ہو سرکار کا لگا ہو کی عزمتوں کو کون ہے اس کے مکان کو کون حاصل کر سکتا لگا اور درد ختم اور بارگاہ میں گار کے اوپر جالا بنایا اور کبوتر نے اوپر دو انڈے دے دی کافر غار کے پاس آئے اور دیکھے کافر کوئی اندر ہوتا یہ انڈے ٹوٹ جاتے یہ جال بھڑ جاتا لیکن نکتہ کوئی ہے نہیں لیکن وہ کافر غار کے قریب تھے حضرت شہید نا صدیق اکبر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی لیکن سرکار نے سراۃ اسلام کا خیال تھا عرض کی حضور کیا کرے سرکار نے فرمایا صدیق کیا بات کرتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں اللہ ہمارے ساتھ نہیں یہ کلمات مصطفیٰ کی زبان سے نکلے اللہ نے سواقع کو سورہ توبہ کے اندر بیان کیا اللہ اب شاخر فرماتا ہے کہ کا اور جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا تو صرف دو جان جب وہ دونوں غار میں تھے یقور صاحب ہی تو ایک یار نے اپنے دوسرے یار سے کہا لا تزن ان اللہ معنی ڈر مت میرے دوست اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ اکبر اس آیت کریمہ سے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کتی ہوتی ہے اور اہل سنت کا عقیدہ سماعت فرمائیے جو شخص جو شخص جو شخص سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے آپ کے ایمان کی نفی کرے وہ اہل سنت کے نزدیک کافر ہے کافر ہے میں یہاں, یہاں پر مزید تشریح نہیں کرنا چاہتا صرف اتنا ذہن میں رکھیے آپ کہ یہاں سے متا چڑا کہ حضرت کی کی معیت سرکار کے ساتھ آپ کی صحابیت سرکار کے ساتھ خطی ہے خطی اور خطی کا انکار کفر ہوتا ہے تو اگر کوئی لہٰذا کردین خبیش اگر سرکار حضرت فیض راشدی اکبر کی صحابیت یا آپ کے ایمان کی نبی کرے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے کافر ہے کافر ہے اور جو شخص اس کو کافر نہ سمجھے قرآن کی آیت سے وہ شخص بھی کافر ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ سیدنا اکبر مومن ہے اور سیدنا صدیق سرکار کے صحابی ہیں آخر کا ایک مسئلہ سماپت پڑھ درج ایک دفعہ سورہ توبہ اختتام ہوتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ درس پر جاتی ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہاں کر دوں اللہ رب العزت نے مومنین جو اللہ میں اللہ کے میں سبقہ کرتے تھے منافقین ان کا مداح اڑاتے تھے تو اللہ رب العزت نے پرانے مجید فرقان حمید نے شاہ فرمایا وہ لوین یا حبیب وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے فیصدہ میں تو ان سے ہنستے ہیں سخی عمامین ہوں اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا ولحم عذاب العیب اور ان کے لیے دردناک اذا دے اعلیٰ حضرت عظمت کو سلام کیا ترجمہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں سے ہنستے ہیں مناح اڑاتے ہیں اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ فرمایا سقیب اللہ عمین اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا موزودی صاحب یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں وہ مرین کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق پڑتا ہے مذاق ایک ایب ہے پہلا پارے کا کرا مطالعہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوی کو ہی پیش کیا تو کہنے لگے بنی لگے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں تو حضرت مساح نے فرمایا کیا میں جاہیلوں میں سے ہوں تو پتا چلا مذاق کرنا جاہلوں میں کام ہوتا ہے پہلے پارے میں اس کی تصویر موجود ہے بنی سراہل کی جہاں پر ذکر ہے اس میں تصویر موجود ہے پتا چلا جاہیل کا طریقہ ہوتا ہے مذاق کرنا ماں گندہ ماں گندہ مزاق کرنا بھول جانا مکر کرنا یہ انسانوں کے کام ہوتے ہیں اللہ ایسے عرب کے پاس ہے مودودی صاحب یہاں لکھتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا اللہ نے ان کا مذاق اڑا دیا واہ کیا اردو دانی ہے آپ کی اگر کوئی ایک نااہل آدمی ابتدائی پڑا ہوا آدمی جب اس ترجمے کو پڑے گا تو کہے گا اللہ اللہ بھی مزاق کرتا ہے باز اللہ اللہ حضب اللہ اس کے ذہن پر کیا تصور بیٹھے گا وہ کیا کیڑا لے کر اٹھائے گا قرآن پڑھتے وقت کہ اللہ مزاق کرتا ہے تو اللہ فرمائیے کنزوری مان شریف یہ اعلیٰ حضرت نے تمام مقام کو رکھا ہے سلامت آپ کیا ترجمہ کرتے فرماتے ہیں تو ان سے ہستے ہیں اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے یہی یعنی کہ اللہ مذاق کرے گا فرما اللہ ان کی حصیقی سا دے گا اور تحقیق ان کے لیے خرناک عذاب پیدا کر دیا گیا ہے اللہ اکبر تو اس ترجمے کو یاد رکھیے تنظیم ایمان کے مطابق کیجیے میں جگہ جگہ پر موجودی صاحب ایک ترکی نشاندہی کر رہا ہوں کیونکہ ویب سائٹ پر بھی جا رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک لسٹ پوری میں تیار کر کے آپ کو دے سکتا ہوں کہ جناب کہاں کہاں پر اللہ کے مقام ربوبیت اللہ کی د کے سمدیت کے معنی نے ایسا تھوڑا ترجیحات کیا ماد اللہ کہ جو ایک جاہل سکتے دوسرے سے بات کرتے وقت نہیں کہ سکتا ان ترمات کے ساتھ ماد اللہ اللہ رب حربریشاد کیا ہے تو تفیمات میں لکھتے ہیں کہ اب داؤد علیہ السلام کے نسل نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی داؤد علیہ السلام کے نس نس کہتے تھے ذات کو یعنی نبی کو کبھی اس کی ذات گمراہ کر دیتی ماں اللہ اس قسم کے تلفظات اور اس قسم کے عقائد ماں اللہ انبیاء کی طرح منسوخ کرتے ہیں یہ خیال سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے خوف سے نرس کر چلے جا کو آتا ہے کہ کیسا شا دل گردا ہے کہ مقام انبیاء تو در کنار مقام الوہیت کے لیے کا کمانا مقام حرویت کیا لے کہ اللہ ان کو بھول گیا وہ اللہ کو بھول گیا تو اللہ ان کو بھول گیا اللہ،, اللہ بھول اللہ بھول سے پاک ہے اللہ بھول سے پاک ہے بھول عائد ہے اللہ رب العزت کسی چیز کو بھولتا ہے نہیں کافروں نے اللہ کو بھلایا اللہ رب العزت ان کے بھول کی سزا دے گا یہ اللہ حضرت ترجمہ فرمایا اللہ اس پر استکام اللہ فرمایا اور کردہ کہ سورہ توبہ کی اختتام ہو رہی ہے اور اس اختتام پر اللہ رب العزت نے تاکہ کل جو ہے کہ دوسرے صورت کی ابتدا ہو سکے اللہ رب العزت نے ایک خاص گروہ کا تذکرہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ پر جب قرآن کی آیت ناول ہوتی تو منافقین کے میں بیٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ منہ چڑھا چلا کر دیکھتے اور کہتے ہو بھاگ جاؤ نکل لو یہاں سے چاہتے رہے یہاں پر بیٹھ کر ارے ظالم تم کس سے بھاگ رہے ہو تم کس سے بھاگ رہے ہو کس کے دربار سے تم بھاگ رہے ہو اللہ رب العزت فرماتا ہے حبیب وید وید سورت انور آباد ہوں انہ آباد اور جب کوئی سورت اترتی ہے ان میں تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں حل عراق میں تحل سمن سڑک کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں پھر پلٹ جاتے ہیں حبیب صرف اللہ کلو اللہ نے جو تجھ سے پلٹتے ہیں اللہ نے اس کے دل کو پلٹ دیا خود سے پلٹتے ہیں اللہ نے اس کے دل کو پلٹ دیا ہے لا سمجھ قوم یہ نہ سمجھ قوم ہے کیوں حبیب رسولم من جا ارے میں نے تو ابھی تجھے میں سے پیدا کیا عزیز المان تم تو, تو ان کا اتنا شفیق ہے کہ کبھی ان کو پریشانی میں تو نہیں دیکھ سکتا کبھی مسائل میں نہیں دیکھ سکتا ان کی تکلیفیں تجھے جھیری نہیں جاتی تجھے دیکھی نہیں جاتی بلکہ فوراً تو ہماری بارگاہ میں دست نیاز کو دراز کرتا ہے اور ان کی مغفرت کی ان کی شتاب کی دعا کرتا ہے تو محبوب تیرے جیسے شفیق شخص رہی کہ تو ان کو کبھی مشکل میں نہیں دے سکتا ان کو عذاب میں نہیں دے سکتا کیوں حبیب بل مومین رعوف الرحید. میں نے تو تجھے مسلمانوں کے لیے حد درجہ کا رحم کرنے والا پایا ہے تو حبیب یہ کیسی قسمت ہے کرتا وہ جو کرے کیسی قسمت ہے منافقوں کی کہ سرکار کے دربار سے بھاگ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جو تیرے دربار سے پھرتا ہے میں اس کے دل کو پھر دیتا ہوں اس لیے تیرے پاس بیٹھنا بھائی کے پاس بیٹھنا تیرے پاس بیٹھنا ہمدردی کے پاس آنا ہے اس لیے کہ جب تیرے حلقے میں بیٹھیں گے تو میرے آداب سمجھ جائیں گے تیرے حلقے میں بیٹھیں گے تو میری رحمت کے مستحق ہو جائیں گے اس لیے کہ جو تیرے حلقے میں آ جاتا ہے جو تیرا دامن میں آ جاتا ہے تو اس پر شفیق ہو جاتا ہے تو اس پر ہریش ہو جاتا ہے تو اس کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ ہم نے تجھے ان پر رعوبر الرحیم بنایا لیکن محبوب ناراض مت ہونا اگر تو ان پر شفیق ہے تو ان پر حریث ہے لیکن اس کے باوجود وہ تجھ سے بھاگ جاتے ہیں تو ان کے بھاگنے سے تو کمزور نہیں ہوگا وہ اگر تیری سے الگ ہو جائے تو تیرے پر کوئی حرج نہیں آتا حدیف اور جب وہ کچھ سے بھاگ جائے فائن تمن اور جب وہ منہ پھیر کر تیری جماعت سے دور ہو جائے اس گھر سے کہ ہم اگر ہٹ جائیں گے تو مستعفی کو لوگ مار لیں گے نہیں نہیں حدیف تو ان کی رضا چاہتا ہے تو ان کی بڑائی چاہتا ہے فائن تبل اگر وہ تجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں فکول حسبی اللہ تو, تو کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے توہ تو دے میرے لیے اللہ کافی ہے لا نہیں ہے کوئی معل ہی تبکل تو وہ ہوا رب اللہ عرشی اور میں اسی پر تبکل کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا کار ہے تو پتا چلا کہ کب کہا گیا تیرے لیے رب کافی ہے کب کہا گیا میرے سے کہا گیا آپ سے کہا گیا کس سے کہا گیا اللہ کے رسول سے کہا گیا حبیب جب یہ منافق اپنا بوریا بستر لے کر تیری بارگاہ سے ہٹ جائے لوٹے موٹے لے کر ہٹ تو حبیب تو یہ مت سمجھنا کہ تو کمزور ہو گیا نہیں فائن تو اگر یہ بھاگے تو ان کو جانے دے یہ خود اپنے نقصان ہے۔ تو کیا کر؟ تو میرا بندہ ہے فخل حس تو کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے تو یہ کہنا میرے لیے اللہ ہی کافی اسی آیت کریمہ سے کوڈ کر کے چار چارانے کے اسٹیگر نکالے گئے تو میں کہتا ہوں اس آیت پر پوری توجہ کی جائے تو یہاں سے اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہی کافی ہوں رسول کافی نہیں بغیر اور کافی نہیں میں نے قرآن کی پہلی بھی رعایت پڑھی ہے جس میں واضح بیان گزرا ہے کہ محبوب تیرے لیے اللہ کافی اور وہ مسلمان جو تیری اتبا کرتے ہیں وہ کافی یہاں پر صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ محبوب جو تیرے دربار سے بھاگ جائے تو, تو مت کر تیرے لیے اللہ کافی یہ خطاب رسول کو ہمارے لیے چاہے کہ جب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لے مصطفیٰ کے پاس آ جائے اور مصطفیٰ اللہ سے دعا کرے اور سرکار علی اللہۃسلام کے دخت نیاس اگر اللہ کی باردہ میں داراز ہو گئے لب اللہ تب رحیمہ تو اللہ رب العزت کو ہم ضرور رحم کرنے والا دیکھیں گے تو دعا کیجیے اللہ رب العزت قرآن کو اپنے نفس سے بیان کرنے کی جو غلی عدادت ہے اللہ اس نے سنائی اور یہودیوں کے طریقے سے بچایا کہ ایک آیت کو ماننا ایک کا انکار کرنا مولا ہم نے سارے قرآن پر ایمان لایا اس پر عمل کرنے کی توفیق توفیقت فرما مولا کریم سور فادا پر کی تفہیر مکمل ہوئی اسے اپنی باردہ میں قبول فرما مولا کریم جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اپنے حبیب کو معاف فرما مولا کریم جن حضرات نے اس سورہ مبارکہ کی تفصیل میں اپنے وقت کو سر کیا تو اس کے اجر کو دے سکتا ہے مولائے کریم جتنا اجر تو دینے پر قادر ہے ہمیں اپنے اجر سے نواز دے ہمارے تامنوں کو مرادوں سے بھر دے اس وقت کے عبد مولائے کریم ہمارے تمام مقاصد حسنا کو اپنی بار میں شرف مقبول عطا فرما مولائے کریم یہاں پر بیٹھنا مولائے کریم کسی دنیا بھی لذت نہیں محض تری رضا کے لیے تھا یہ کام تیری رضا کے لیے تھا مولائے کریم اپنی بار میں قبول فرما اس محفل کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا اس محفل کی برکت سے عذاب قبل سے محفوظ فرما اس محفل کی برکت سے کل قیامت میں سرکاری دوار سب اللہ تعالیٰ علیہ و شفاف فرما ایمان پیدے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے واخر دعوانا الحمدللہ رب للہ